تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نا اپنے بچوں کے बच्चों के लिए اور بہت کچھ बहुत گری بہندی نسی بہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نس پران الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنسروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذي يكفر ثاني سنين ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنه لا تحزن إن الله مانا فأنزل الله سكينته عليه وأجده وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العزيز آج کے درس کا آغاز ہم صور توبہ کی ایت نمبر چالیس سے کر رہے ہیں اس سے پہلے جو آیات گزری ان آیات میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جنہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے مگر یہ حکم ان پر بڑا گران گزرتا ہے اور وہ اپنی دکان اپنی زمین اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر یہ بعید بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں کسی اور قوم کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے گا اب اس آئت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تن اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اپنے نبی کی مدد کر لے گا فقط نثر اللہ اللہ اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کر چکا جب کافروں نے اسے مکہ سے اس حال میں نکلنے پر مجبور کیا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے یقور الساحب ہی جب اللہ کا نبی اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا حزن تم غم نہ کرو ان نبا معنیٰ بے اللہ ہمارے ساتھ ہے اس آئت کریما میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جب سب صحابہ کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور مکہ میں صرف بیمار بوڑھے اور معذور باقی رہ گئے اور ان کے علاوہ صرف تین افراد ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرقین نے آپ کا تعاقب کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اسے سو اونٹنیاں انعام کے طور پر دی جائیں گی آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو قیمتی گاڑیاں اسے انعام کے طور پر دی جائیں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حض ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی اور راستے میں غار سور میں تین دن تک کے لیے قیام فرمایا اللہ پاک نے ایسا انتظام کر دیا کہ جب آپ حض ابو بکر کے ساتھ غار میں داخل ہو گئے تو مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا سا بن دیا اور ایک کبوتری نے غار کے منہ پر آشیانہ بنا کر انڈے دے دیے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اس غار میں کسی انسان کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے اگر کوئی انسان داخل ہوا ہوتا تو یہاں کبوتری نے انڈے نہ دیے ہوتے اور اس غار کے منہ پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا جب غار کے اندر آپ تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مشرقین غار کے سامنے آپ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر آپ آب کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے نظر کر کے دیکھ لیا تو ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی تو نبی اکرم صلی حیرت ابو بکر سے فرمایا ما زنو کا یا ابا بکر بسن اللہ حسانی اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی اے ابو بکر میں اور تم اکیلے نہیں ہے بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے یہ واقعہ تاریخی طور پر پیش آیا ہے اس واقعے کے پس منظر میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تن اے لوگو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اپنے نبی کی مدد کرے گا اور اللہ اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کر چکا جب کافروں نے اسے مکہ سے اس حال میں نکلنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا اور وہ دونوں غار میں تھے اور اللہ کا نبی اپنے صاحب سے اپنے دوست سے اپنے ساتھی سے اپنے ہم سفر سے اپنے صحابی سے یعنی ابو بکر سے کہہ رہا تھا اللہ کے نبی لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سکینت ہو آ گئی تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ نازل کر دیا سکینہ کیا ہے اطمینان اور احساس تحفظ کی کیفیت کہ ہم محفوظ ہیں ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ نے ایک اطمینان دل میں اتار دیا بہ بنو دلم تروہ اور اللہ نے اپنے نبی کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن لشکروں کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے یہ کون سے لشکر تھے جن کو انسان دیکھ نہیں سکتے تھے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان لشکروں سے مراد فرشتوں کے لشکر ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے لشکروں کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد عالم کی قوتیں ہیں اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد فرمائی یہ دنیا کی جتنی قوتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے لشکر ہے یہ ہوا یہ سمندر یہ دریا یہ بادل یہ بارش یہ بجلی یہ پہاڑ یہ طوفان یہ زلزلے یہ سورج یہ چاند یہ سب اللہ کے لشکر ہیں تو اللہ جس کی چاہے ان لشکروں کے ذریعے سے مدد فرما دے اور جس کے لیے چاہے ان لشکروں کو تباہی کا پیغام بنا دے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی بارش ہے جو کسی جگہ زندگی کا پیغام ثابت ہوتی ہے اور خوشحالی اور سر لاتی ہے اور کسی جگہ یہی بارش ہلاکت اور تباہی کا سامان بن جاتی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی ایسے رشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے کالی مت اللہ اللہ نے کافروں کے بول کو نیچے کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہتا ہے کافروں کا بول کیا تھا بعد حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد کفر و شرک ہے اللہ نے اس بول کو نیچے کر دیا اور توحید کے بول کو اللہ نے غلبہ نصیب فرما دیا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کافروں کے بول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہے کافروں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے اور اس کے لیے ہر ممکن تدبیر انہوں نے اختیار کی آپ دیکھیں کہ آپ کے حجیہ مبارکہ کا انہوں نے گہراؤ کر لیا مکہ کے بڑے بڑے سورما مکہ کے بڑے بڑے بہادر اور مکہ کے بڑے بڑے لڑک کے لوگ وہ اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے معاذ اللہ ہم آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے یہ ان کا فیصلہ تھا اور پھر جب آپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے موجودانہ طریقے سے اس طریقے سے آپ نکلے ان کے سروں پر آپ نے تھوڑی تھوڑی مٹی بھی رکھ دی یہ روایات میں آتا ہے اور وہ مبہت کھڑے رہے اندھے بن کر کھڑے رہے آپ یہ کریما پڑھ کر نکل گئے سرون ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے وہ آپ نکل گئے اور وہ تلوار لیے کھڑے رہے اور پھر انہوں نے جب آپ کے نکلنے کی خبر پائی تو ارادہ کیا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ کا خاتمہ کر دیا گیا اور لوگوں کو بھگا دیا گھڑ سواروں کو بھگا دیا آپ کے پیچھے اور سو اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کر دیا اور وہ آپ تک پہنچ بھی گئے سوراق مالک تو بالکل آپ تک پہنچ گئے اور کچھ لوگ اس غار کے آس پاس پھرتے رہے جس غار میں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا تو جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا اور جسے اللہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی بچا نہیں سکتا کفنا کے اللہ نے کافروں کے کلمے کو کافروں کے بول کو نیچ کر دکھایا اور اللہ کا بول ہی بلند ہو کر رہتا ہے اللہ کا کلمہ ہی غالب آ کر رہتا ہے بلّ عزیز الحکیم اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے اس آئت کریمہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلن کی فضیلت کے متعدد پہلو نکلتے ہیں متعدد دلائل ہے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کے اس آئےت کریمہ سب سے پہلی فضیلت کو اس ای کریمہ سے اس اعتبار سے ثابت ہوتی ہے حید ابو بکر صدیق کی کہ ہجرت کا موقع جو کہ بڑا نازک موقع تھا ہجرت کا سفر جو بڑا نازک سفر تھا اس سفر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا رفیق کے سفر کے طور پر ابو بکر صدیق یہ حضرت ابو بکر صدیق پر آپ کے اعتماد کی دلیل ہے معاذ اللہ معاذ اللہ وہ بدبخت لوگ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کے ایمان اور آپ کی دوستی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں انہیں اس ایت کریمہ سے اور اس واقعے سے عزت حاصل کرنا چاہیے اگر معذ اللہ حضور کو ابو بکر پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ اس نازک سفر میں رفاقت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب ہر جس نہ فرما دے دوسرا پہلو حضرت علی رضی اللہ نے اس ایت کریمہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس ایت کریمہ میں اللہ نے سب کی مذمت کی ہے سب کو تنبیر فرمائی ہے سوائے حضرت ابوبکر بکر فقیق ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور اللہ مدد کر چکا جب تک کافروں نے اسے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور وہ دو میں سے دوسرا تھا تو اللہ سب سے کہہ رہے ہیں اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا اور اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی ابو بکر صدیق کے ذریعے سے تو سوائے ابو بکر صدیق رضیانو کے سب کو تنبی فرمائی ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ایک تیسرا پہلو. آپ پہلے سن چکے ہیں سوریہ توبا کے آغاز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت علی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا کہ جا کر مشرقوں سے براعت کا اعلان کر تو, تو حضرت علی نے حج کے موقع پر جب وہ آیات پڑی جن آیات میں مشرقین سے براعت کا اعلان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ بھی حضرت علی رضیلہ حج کے موقع پر پڑی تھی اللہ تن سرو اذ نسر اللہ اس افرتین کفر اور یہ آیت کریمہ پڑھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک تو تھا پہلو اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا سان یسنعم ابو بکر دو میں سے دوسرا ہے ابو بکر دو میں سے دوسرا کیسے سفر میں ایک محمد مدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق دو میں سے دوسرا اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف ہجرت کے سفر میں دو میں سے دوسرے نہیں تھے بلکہ کئی مواقع پر حضرت ابو بکر دو میں سے دوسرے بنے اللہ نے ان کو دوسرا بننے کا شرط عطا آپ قبول ایمان کو دیکھے تو سب سے پہلے ایمان قبول کیا ایمان کی دعوت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے نمبر پر ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اس لیے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے ایمان قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارزہ نے ربیلان اسلام قبول تو قبول ایمان میں بھی حضور ابل نمبر پر ابو بکر دوسرے نمبر پر پھر دین کی دعوت میں توحید کی دعوت میں حضور ابل نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق دوسرے نمبر پر اس لیے کہ حضرت ابو بکر ایمان قبول کرنے کے بعد خاموشی سے نہیں بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد دوسروں کو توہید اور ایمان کی دعوت دینا شروع کر دی چنانچہ کئی افراد حضرت ابو بکر کی دعوت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پھر خلافت کو دیکھیں اول نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دوسرے نمبر پر ان کے نائب بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ روضہ کو دیکھیں روضہ رسول کو دیکھیں تو اس روضے میں حجرہ عائشہ میں پہلے دفن ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نمبر پر اس حجرہ مبارکہ میں دفن ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علام اور دوسرے نمبر پر اٹھیں گے سیدنا ابو بکر صدیق اور تیسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے حدیث ثابت ہوتا ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے جنت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تو اللہ نے جو فرمایا سال یس نئی ابو بکر دو میں سے دوسرا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف ہجرت کے سفر میں ابو بکر دوسرے نہیں تھے بلکہ قبول ایمان میں بھی دوسرے نمبر پر ایمان کی دعوت دینے میں دوسرے نمبر پر خلافت میں دوسرے نمبر پر روزہ مبارک میں دفن ہونے میں دوسرے نمبر پر اور قبر سے اٹھنے میں دوسرے نمبر پر اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے بھی ابو بکر حضور کے بعد امت میں دوسرے نمبر پر پانچواں پہلو جو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اس واقعے میں ہے وہ یہ کہ جب حیرت ابو بکر صدیقی گھبراہ گئے تو حضور نے فرمایا ماں زنو کا یا ابا بکر بسنئی اما حسا نسماں اے ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یہ تو یہ فضیلت اے ابو بچن تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے ایک میں ہوں اور ایک تم ہوں اور تیسرا ہمارا سب اللہ ہے ایک اور بات بھی ایک اور نقطہ سمجھ لیں بعض لوگ کہتے معذ اللہ دیکھیے جس بد کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ اچھی بات سے بھی غلط پہلو نکال لیتا ہے وہ تاریخ میں سے بھی مزمت کا پہلو نکال لیتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے اللہ جیسے میں نے سنا تھا آپ کو جمعے کے خطبے میں میں نے یہ بیان کیا کہ سور نحل کی جو آئےت کریمہ ان اللہ بالعدل بل احسان بالقربہ اللہ حکم دیتا عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا ان تین چیزوں کا تو حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا بینا الفشا بل منقط بل اللہ روکتا ہے کس سے بے حیائی سے برائی سے اور ظلم اور زیاتی سے ان تین چیزوں سے اللہ روکتا ہے فحشا بے حیائی منکر گناہ اور بخش ظلم اور زیادتی لیکن بعض سنگ دل بعض سنگ دل کالے دل والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فحشہ سے مراد ابو بکر اور منکر سے مراد عمر اور بغیر سے مراد بغیر سے مراد عثمان تو اللہ روکتا ہے ان تینوں سے ابو بکر سے روکتا ہے اور عمر سے روکتا ہے اور عثمان سے روکتا ہے معاذ اللہ تو جس کا دماغ خراب ہو جائے یا جس کے دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہو تو اسے تعریف میں بھی مذمت کا کوئی پہلو نظر آئے گا اب اس واقعے میں جو آتا ہے کہ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے دشمنوں کو دیکھ کر تو حضور نے فرمایا لا تحزن غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جن لوگوں کے دماغ میں گندگی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو بکر ڈرپوک تھا اور دشمنوں کو دیکھ کر اسے اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی دشمنوں کو دیکھ کر حالانکہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر روایات میں آتا ہے تفصیلی روایات میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ جب حیض ابو بکر آپ آب کے ساتھ جا رہے تھے سور کی طرف تو ایسا ہوتا کبھی وہ بھاگ کر آگے چلے جاتے اور کبھی بھاگ کر پیچھے چلے جاتے تو حضور نے پوچھا ابو بکر ایسے کیوں کرتے ہو تو ارض کیا یار رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے نہ چھپا ہوا ہو تو میں بھاگ کر آگے چلا جاتا ہوں اور جب مجھے خیال ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ, نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں اس لیے کہ ابو بکر تو کوئی اور بھی آ جائے گا محمد الرسول اللہ تو ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا بلکہ غم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تائید کے طور پر میں دوسری عید پیش کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آئی سورہ یوسف کہ جب بھائیوں نے کہا کہ ہم یوسف کو جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انی یا مجھے غم ہے مجھے فکر ہے مجھے پریشانی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے تو کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے مجھے غم ہے یہ حضرت یعقوب جو کہہ رہے ہیں مجھے غم ہے تو کس کا غم تھا اپنی جان کا غم تھا یا یوسف کی جان کا غم کہہ رہے مجھے غم ہے لیکن غم اپنی جان کا نہیں تھا یوسف کی جان جانے کا غم تھا اسی طریقے سے حیرت ابو بکر صدیق جو کہہ رہے تھے مجھے غب ہے تو ان کو اپنی جان کا غم نہ تھا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا غم تھا حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا ایک چھٹا پہلو جو اس ات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کرو ان اللہ ماہانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے دیکھیے ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کا اختیار اللہ کا تصرف وہ ہر کسی پر ہے تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے کافر کے ساتھ بھی ہے مومن کے ساتھ بھی ہے بدکار کے ساتھ بھی ہے نیکوکار کے ساتھ بھی ہے اللہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے صحابہ کے ساتھ بھی ہے لیکن جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں اللہ کی معت حاصل ہے تو اس معجت سے مراد خصوصی معیت ہے عمومی معیت نہیں اور اللہ ہیں اللہ کا نبی کہہ رہے ابو بکر ہم دونوں کو مجھے اور تمہیں تم ہم دونوں کو اللہ کی خصوصی معیت حاصل ہے یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا پہل ایک ساتواں پہل اللہ ہیں میں نے اپنا سکینہ نازل کیا سکینہ اللہ اکبر اور میں نے کہا کہ سکینہ کے بارے میں اطمینان کی کیفیت اور احساس سے تحفظ تحفظ کا احساس ویسے تو اللہ نے دوسری جگہ بھی سکینہ کا ذکر کیا لیکن عمومی طور پر یہاں خاص طور پر پورے قرآن میں اگر کسی پر سکینہ نازل ہونے کا ذکر ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حض ابو بکر صدیق رضی اللہ میں ایک آٹھواں پہلو حید ابو بکر صدیق کی فضیلت کا جو اس ایت کریما سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ پورے قرآن میں واضح طور پر کسی بھی صحابی کی صحابیت کا ذکر نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیقی پورے قرآن کسی بھی صحابی کی صحابیت کا واضح طور پر ذکر نہیں ہے حر ابو بکر صدیق کیونکہ حضور فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کہہ رہے تھے یقول ہی میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا صاحب سے صاحب کا مانا کیا ہے اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا تو پورے قرآن میں اگر کسی کی صحابیت کا ذکر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار یہ حقیقت میں قرآن کا انکار ہے اور پہلو جو اس عیت کریمہ کے زمن میں علماء نے ذکر کیا بول یہ کہ قرآن میں سراہد کے ساتھ نام لے کر یا تو ابو لہب کی مزمت ہے اور یا پھر ابو بکر کی تعریف ہے اللہ مزمت کے طور پر کسی کا کسی کی مذمت کرتے ہیں لیکن نام لے کر نہیں لیکن حیث ابو بکر صدیق ربلانو کی تعریف